بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وحده صدق وعده نصر عبدہ وعز جندہ وحزم الحزاب وحدہ والصلاة والسلام علی ملنبی میرے محترم مسلمان بھائیو بہنو اور مجاہد ساتھیو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عثمانی سلطنت کے بارے میں ہمارا درس الحمدللہ جاری ہے سلطان سلیم رحمہ اللہ تعالی نے شاہ اسماعیل صفوی کو شکست دینے کے بعد اب مملوکوں کی طرف توجہ کی ہے مملوکوں کی طرف توجہ کرنے کے اسباب کیا ہیں اتنے سارے کافروں کی موجودگی میں آخر کیوں وہ ایک مسلمان حکومت کے ساتھ جنگ کرنا چاہ رہے تھے اس سلسلے میں چند اسباب بیان کیے جائیں گے شمال مغربی ایران میں صفویوں کو شکست فاش دینے کے بعد عثمانی سلطنت کے فرمارواں سلیم اول نے مملوکی سلطنت کے خاتمے کے لیے تیاریاں شروع کر دی مصر اور شام جہاں پر ممالک کی حکومت تھی ان دونوں کو عثمانی سلطنت میں ملانے کی جو عثمانی سوچ تھی اس کے کئی اسباب تھے پہلا سبب سلطنت عثمانیہ کے بارے میں ممالک کا معاندانہ اور مخالفانہ موقف مملوکوں کے جو بادشاہ تھے خانسوا غوری جن کی حکومت 907 سو ہجری سے 922 سو ہجری تک رہی ہے 1501 سے 1516 سو عیسوی تک ان کی سیاسی غلطی یہ تھی کہ عثمانی سلطنت سے بھاگ کر آنے والے جو عمرہ تھے جو سلطان سلیم سے ناراض تھے مملوکوں کے سلطان قانسوا غوری نے ان کی طرف داری کرنی شروع کی جن میں قابل ذکر امیر احمد کا نام آتا ہے جو سلطان سلیم کے بھائی تھے سلطان سلیم کے اپنے بھائی ہیں اور وہ سلطان سلیم کے مخارف ہیں باغی ہیں جیسے کہ ہوتا آیا ہے کہ حکومتیں اپنے مفادات کے خاطر لوگوں کو استعمال کرتی ہیں مملوکی حکومت نے بھی سلطنت عثمانیہ کے باغیوں کو اپنے مفادات کے لیے استعمال کرنا شروع کیا بطور ہتھیار وہ سلطان سلیم کے بھائی امیر احمد کو استعمال کر رہے تھے جس کی وجہ سے سلطان سلیم کی مشکلات میں کافی اضافہ ہو رہا تھا اس کے ساتھ ساتھ ایک بہت بڑی غلطی مملوکیوں کی طرف سے یہ تھی کہ وہ سلطان کے دشمن شاہ اسماعیل صفوی کے ساتھ ہمدردیاں رکھتے تھے اور اس کے ساتھ باقاعدہ تعلق رکھتے تھے جیسا کہ واضح ہے کہ مملوکی سلطنت کو یا عثمانیوں کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے تھا کیونکہ وہ بھی سننی ہیں یہ بھی سننی ہے اگر سیاسی مشکلات کی وجہ سے باہمی اتفاق و اتحاد نہ بن پائے تو کم از کم دشمن سے تو غیر جانبدار رہنا چاہیے تھا لیکن غیر جانبدارانہ پالیسی کی مملوکی سلطان نے پابندی نہیں کی بلکہ سلطان سلیم کے خلاف انہوں نے کھل کر موقف اختیار کیا گویا کہ مملوکیوں کی ایک غلطی یہ تھی کہ سلطان کے جو داخلی دشمن ہیں اپنے ہی خاندان کے جو مخالفین ہیں ان کو انہوں نے پناہ دی ہے اور دوسری غلطی کی یہ کہ سلطان کے جو کھلم کھلا دشمن ہیں ان کی یہ مخالفت یا غیر جانبداری کے بجائے ان کی موافقت کیا کرتے تھے اور ان کے ساتھ باقاعدہ تعاون کیا کرتے تھے دوسرا مسئلہ یہ تھا کہ شام کی جو سرحدات ہیں یہاں مختلف چھوٹی چھوٹی حکومتیں اور عمارتیں قائم تھی جس کی وجہ سے اے روز جھگڑے اور مشکلات ہوا کرتی تھی اور یہ حکومتیں اور قبائل جو ہیں کبھی دولت عثمانیہ کی طرف اور کبھی مملوکیوں کی طرف جھولے کی طرح جھولتے رہتے تھے اور اس طرح ان کا جھولنا دونوں ملکوں کے درمیان بے چینی کا سبب بنا ہوا تھا ان قبائل اور آزاد خود مختار حکومتوں کی وجہ سے ان دونوں حکومتوں کے درمیان تعلقات میں تناؤ اور کھنچاؤ رہتا تھا سلطان سلیم رحمہ اللہ نے روز روز کے جھگڑوں کو ختم کرنے کے لیے مناسب خیال کیا کہ ان پر مکمل قبضہ حاصل کر کے انہیں سلطنت عثمانیہ کا حصہ بنا لیا جائے تیسرا سبب جو ہے وہ یہی ہے کہ یہ ظلم کیا کرتے تھے مملو کی اپنے ماتحتوں پر چنانچہ ان کے ظلم و ستم سے لوگ تنگ آ گئے چنانچہ ان کے ظلم و ستم سے تنگ آئے لوگ علماء چاروں مذاہب کے قزات اور مفتی حضرات انہوں نے مل جل کر باہمی مشورے سے سلطان سلیم کو خط لکھا جس میں انہوں نے سلطان سلیم کو شام آنے کی دعوت دی اور اپنے مکمل تعاون کی یقین دہانی کرائی العثمانی تاریخی والح دورہ ڈاکٹر محمد حرب کی کتاب ہے صفحہ نمبر ایک سو ستر میں وہ لکھتے ہیں کہ یہ خط استنبول میں توپکاپی میوزیم کے ریکارڈ میں موجود ہے جس کا نمبر ہے چھبیس گیارہ ہزار چھ سو چونتیس اس خط کا خلاصہ میں آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں علماء کرام نے اتفاق کے ساتھ یہ خط لکھا تھا جس میں انہوں نے سب سے پہلے سلطان کے لیے دعائے کی ہیں پھر بعد میں سلطان کو آنے کی دعوت دی ہے اور پھر یہ بیان کیا ہے کہ اس وقت مملوکی سلاطین شریعت اسلامیہ کو معطل کر چکے ہیں شریعت اسلامیہ کی تنفیز اور تطبیق میں سست ہیں اور مختلف قسم کے مظالم ہم پر اٹھاتے ہیں اس لیے آپ جلدی آئیں اور اپنی طرف سے کوئی وزیر یا قابل اعتماد آدمی بھیجیں جو خفیہ طریقے سے آئے اور ہم سے ملاقات کرے اور ہمیں اعمان دے تاکہ ہم فقیروں کے دل تاکہ ہم فقیروں کے دل مطمئن ہو جائیں مصر کے علماء اور فقہ بھی مستقل طور پر سلطنت عثمانیہ سے رابطے میں تھے اس لیے کہ جہاں بھی ظلم ہوتا ہے اس کا یہی نتیجہ ہوتا ہے کہ لوگ باہر سے کسی کو بلاتے ہیں تاکہ یہ اندرونی جو اپنے حکمران ہیں ان سے نجات مل جائے علماء مصر مصر میں جو بھی عثمانی سفیر آتا اس سے خفیہ ملاقات کرتے اور ان سے اپنی شکایت ذکر کرتے اور انہیں اس بات پر ابھارتے کہ وہ آئیں اور مصر کو اپنے قبضے میں لیں چوتھا سبب یہ ہے کہ سلطنت عثمانیہ کے جو علماء تھے ان کی بھی یہی رائے تھی کہ مصر اور شام کو سلطنت عثمانیہ کا حصہ بنایا جائے تاکہ امت مسلمہ کے اہم ترین اہداف پورے ہو سکیں بحر احمر اور مقدس اسلامی علاقوں پر ایک طرف تو پرتگالیوں کا خطرہ ہر طرف تھا اور دوسری طرف صلیبیوں کے مقدس گڑ سوار کے نام سے جو دہشت گرد تھے ان کا خطرہ چھایا ہوا تھا یہی وہ اسباب تھے جن کی وجہ سے سلطان سلیم رحمہ اللہ نے مشرق کی طرف توجہ کی پہلے تو اس سلسلے میں مملوکی فوجوں کے ساتھ معاہدہ ہوا اور پھر مجبوراً انہیں مملوکی حکومت کے خاتمے کے بعد ان تمام خطرات سے نمٹنے کی ذمہ داری خود پورا کرنا پڑی ہم آج کے درس میں سلطان سلیم رحمہ اللہ نے جو خط مملوکیوں کے آخری بادشاہ تمان بائی کو بھیجا تھا وہ پڑھ کر سناتے ہیں تمان کو ریدانیہ کے میدان میں عثمانی فوجوں کے مقابلے میں شکست ہوئی تھی اس شکست کے بعد سلطان سلیم رحمہ اللہ نے مملوکیوں کے بادشاہ تھمان بائی کو جو کہ ان کے آخری بادشاہ تھے یہ خط لکھا تھا میں نے ملکوں اور شہروں کے علماء کے فتوے کی وجہ سے تم پر چڑھائی کی ہے میں رافظیوں یعنی صفویوں اور فاجروں یعنی پرتگالیوں اور مقدس یوحنا کے جو صلیبی گھڑ ہیں ان کے ساتھ جہاد کرنا چاہتا تھا لیکن جب تمہارے امیر غوری نے بغاوت کی رافضیوں کے ساتھ ایکا کر کے اپنے لشکروں کو حلب تک لے آیا میری مملکت کی طرف بڑھنے کی خواہش کرنے لگا جو میرے آبا و اجداد کی میراث ہے اور مجھے یقین ہو گیا کہ میرے ملک پر حملہ ہوگا تو میں نے رافضیوں کو چھوڑ دیا اور مصر کی طرف چل دیا میرے بھائیوں میری بہنوں اس سوال کا جواب آپ کے سامنے اب آ گیا ہے کہ سلطان سلیم رحمہ اللہ نے اتنے بڑے بڑے کافروں کو چھوڑ کر کیوں آخر ایک اسلامی اور مسلمان ملک پر حملہ کیا جواب آپ کے سامنے ہے کہ جب درد حد سے بڑھ جاتا ہے تو کوئی نہ کوئی علاج تو کرنا ہی پڑتا ہے پاکستان کی حکومت کے لیے بھی ان باتوں میں بڑی عبرت ہے ایران کی حکومت کے لیے بھی بڑی عبرت ہے جو بھی یہ عمارت اسلامیہ کی اس چھوٹی سی حکومت کو تنگ کرنے کی کوششوں میں لگے ہوئے ہیں اور سازشوں میں لگے ہوئے ہیں ان سب کے لیے بڑی بڑی عبرتیں ہیں ان واقعات میں آخر انسان کے صبر کا پیمانہ بھی لبریز ہو ہی جاتا ہے یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ سلطان سلیم رحمہ اللہ بہت ہی اچھے طریقے سے رافضیوں کے خلاف مقدس جہاد میں مصروف تھے اور پرتگالیوں اور سلیبی شہسواروں کے خلاف جنگ میں مصروف تھے لیکن یہ مسلمان کہلوانے والے اور سنی عقیدے کے موافق اعتقاد رکھنے والے انہوں نے سلطان کو اپنی سازشوں اور اپنے مکر و ہیلے کے ذریعے اپنی طرف متوجہ کرا لیا جس کا نتیجہ ان کی تباہی کی صورت میں ظاہر ہوا پاکستان ایک مسلمان ملک ہے اور پاکستان کے جو لوگ ہیں اور عوام ہیں یہ واقعی بہت ہی زیادہ دین پرور اور اسلام پسند ہیں بلکہ میں یہ واضح طور پر کہہ سکتا ہوں کہ پاکستان میں جو آخری وقتوں میں دین کی خدمت ہوئی ہے اور آج بھی الحمدللہ جاری ہے وہ دنیا میں کہیں بھی نہیں ہے دنیا میں کہیں بھی اس پیمانے پر خدمت دین اور مدارس اسلامیہ اور مساجد اور دن کے تمام شعبوں میں ترویج و ترقی جو پاکستان میں موجود ہے وہ اس وقت کہیں بھی نہیں ہے اور پاکستان کے مسلمان جس طرح شریعت اسلامیہ سے محبت رکھتے ہیں وہ بھی بے مثال اور قابل تقلید ہے لال مسجد کا واقعہ ہم سب کے سامنے ہے کہ اسلامی اور بشری انسانی تاریخ میں مسلمان بیٹیوں نے جس انداز سے شریعت کے خاطر قربانی دی دنیا میں اس کی کوئی مثال نہیں ملتی میں اکثر ساتھیوں کو کہا کرتا ہوں کہ پاکستان تو تیار اسلامی ملک ہے صرف نظام اور حکمرانوں کی تبدیلی انشاءاللہ ہو جائے تو اس سے بہترین دارالاسلام شاید اور کہیں نہ ہو اللہ تعالی امارت اسلامیہ کو مجاہدین اسلام کو مجاہدین پاکستان کو زیادہ سے زیادہ ہمت اور حوصلہ عطا فرمائے تاکہ وہ آگے بڑھ بڑھ کر بڑھ چڑھ کر غزوہ ہند کو جہاد پاکستان کو ترقی دیں اور اپنے جہاد اور اپنی قربانیوں کے ذریعے پاکستان میں اسلامی حکومت کے قیام کے لیے کوشش فرمائیں پاکستان میں اسلامی حکومت کے قیام کے لیے کوشش کریں انشاءاللہ اللہ اللہ تعالیٰ توفیق دینے والا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو پاکستان میں اسلامی نظام کے قیام مظلوموں کے انتقام اور بد کرداروں کے برے انجام کے لیے اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرما دے وصلی اللہ تعالی علیہ خیر خلقی محمد وعلى آلہ وصحبی اجمعین آخر دعوانا ان الحمد الحمدللہ رب العالمین